حیدر آباد اس وقت بہت بدل گیا ہے کچھ اس طرح بھی بدلا ہے کہ ہم نے جو بچپن میں حیدرآباد دیکھا اس شہر کے در راستوں پر درخت ہوا کرتے تھے فٹ بات ہوا کرتے تھے سکون وہ آج ختم ہو گیا ہے ایک عجیب معاشی بدحالی میں یہ شہر گیا گیا ہے اور اس سے سب سے بڑی بدنسیبی یہ ہے کہ یہ شہر جس کو غلام در... آ... آ... میاں غلام نے امن کا شہر قرار دیتے ہوئے جب وہ قلعے پر تختی نصب کروائی تھی تو اس پہ ایک فارسی فارس شہر نصب کروایا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یا خدا یہ شہر امن کا شہر بنے آج یہ شہر امن کا شہر نہیں ہے اور یہاں بھائی بھائی کا دشمن یہ حیدرآباد کے سرکردہ صحافی مدد علی سندھی ہیں میں جس صبح حیدرآباد پہنچا شہر میں سراثیم کی تھی لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہتے تھے کہ ریشم گلی میں کہیں گولی چلی ہے دو بچے مر گئے ہیں ایک تو یہ گلی ریشم کے نام پر اس میں گولیوں کا داغا جانا اور بچوں کا مارا جانا یوں لگا کہ حیدرآباد کی زندگی سے لطافت بھی نکل گئی تھی اور ذہانت بھی جن سڑکوں پر کبھی پیدل چلنا دبھر تھا اب ان پر ہو کا عالم تاری تھا لوگ دہشت زدہ پرندوں کی طرح پر سمیٹ کر کہیں گھونسلوں میں دبک گئے تھے اور وہ بھی خالدار گھونسلوں میں حیدرآباد کی کہانی دلچسپ ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مہنجو دڑو والے دریا کے کنارے آباد ہونے والے اس شہر نے ابھی اپنی زندگی کی صرف دو صدیاں دیکھی ہیں اس شہر کے قدیم باشندے مراد علی مرزا مجھے بتا رہے تھے حیدر شہر ویسے تو اتنا قدیم نہیں ہے یہ دو سو سوا دو سو برس پہلے یعنی سترہ سو اڑسٹھ میں اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا سندھ پر حکمرانی کرنے والے کلوڑوں خاندان نے اپنا پایا تخت یہاں سے دور دادو میں بسایا تھا مگر دریا کی بفری ہوئی موجوں نے انہیں وہاں چین سے نہ رہنے دیا اسی طرح ڈھائی ہزار سال پہلے موہن جدوڑو بھی اجڑا تھا اور اسی طرح ان کا شہر بھی دریا کے ڈوبتے ہوئے کناروں کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈھلک گیا تو پھر انہیں نئی بستی کے لیے نئے ٹھکانے کی تلاش ہوئی اس دور کے نہایت ذہین تاریخ تھا. ڈاکٹر مبارک علی نے بتایا کلھوڑا کے زمانے میں ان کا جو دار الخلافہ تھا خدا آباد دادو ڈسٹرک میں تو وہاں پر کوئی سترہ سو ستاون میں ایک بڑا زبردست سیلاب آیا تھا اس سیلاب کی وجہ سے ان کا وہ دار الخلافہ ڈوب گیا تو اس لیے پھر انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایک نیا اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ بنایا جائے اور اس لیے انہوں نے حیدرآباد کو اس کام کے لیے منتخب کیا کلہوڑوں نے سب سے پہلے یہاں قلعہ بنایا اور اس کے اندر رہنے لگے تھوڑے ہی عرصے بعد تالپور خاندان کی حکمرانی ہوئی وہ بھی اسی قلعے کے اندر رہ پڑے قلعے میں بس تھوڑی سی عمارتیں تھیں سادہ اور معمولی البتہ قلعے کے شمال میں حیدرآباد کا اصل شہر بسنا شروع ہوا جہاں اب پھلیلی کا علاقہ اور مرزاؤں کا محلہ ہے یہاں پرانا شہر آباد ہوا اور جہاں قلعہ ہو جس کے صدر دروازے سے رات دن سواریاں آیا اور جایا کرتی ہوں وہاں رونق کے کچھ اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں ہاں تو قلعے کے اندر آبادی تھی اور قلعے کے سامنے ہی بازار ہوا کرتا تھا جو اب تک ہے شاہی بازار کے نام سے یہ بھی ایک پرانی اسلامی روایت رہی ہے کہ اسلامی شہ, مسلم شہروں کے اندر چھتے دار بازار ہوا کرتے تھے تاکہ گرمی کے اندر اور بارش کے اندر بچت جو ہے وہ ہو سکے تو شاہی بازار بھی سندھ کے تقریباً تمام شہروں کے اندر یہ موجود ہے اٹھارہ سو میں کلھڑے بھی گئے تالپور بھی رخصت ہوئے اور اس درویش کی پیشین گوئی سچ نکلی جس نے دریائے سندھ میں سفید فام انگریزوں کی کشتیوں کے پہلے بیڑے کو گزلتے دیکھا تو کہا تھا کہ فرنگیوں نے دریا کا راستہ دیکھ لیا ہے اب سندھ محفوظ نہیں رہا اس سرزمین پر انگریزوں کا قبضہ ہوا حیدرآباد شہر کی شکل و صورت بھی بدلنے لگی اٹھارہ سو پچاس میں انگریزوں نے اس یعنی جنوب کی جانب قلعے کے جنوب کی جانب اپنے یعنی کینٹ بھی ان کا ہے پھر یہیں پر ان کے مشن اسکول انہوں نے کچھ بنائے اسپتال انہوں نے بنائے اور اپنی دوسری عمارتیں انہوں نے بنائیں جو آج بھی صدر کا علاقہ یا چھاونی کا علاقہ جو اس اس سے یہ مشہور ہے مگر انگریز کی نگاہ کراچی کی بندرگاہ پر تھی یہ نہایت عمدہ اور محفوظ بندرگاہ بر صغیر کے اس پورے علاقے کا دروازہ بن سکتی تھی یہ خوبیاں دیکھتے ہی انگریز نے سندھ کا صدر مقام حیدرآباد سے اٹھایا اور کراچی پہنچا دیا مگر اس وقت تک حیدرآباد کے نصیب بیدار ہو چکے تھے سدھرنا اور سنورنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا اور اس مرتبہ یہ کام ایک دوسری قوم نے سنبھالا جب یہاں پر ہندو تاجر طبقہ جو تھا وہ خوشحال ہوا اور انہوں نے جب غیر ملکوں کے اندر اپنی تجارتیں تجارت قائم کی اور وہاں سے ان کے پاس پیسہ ویسا بھی بہت آیا تو انہوں نے پھر یہاں حیدرآباد میں نئے علاقے بسائے جس میں سب سے مشہور علاقہ ہیر آباد کا علاقہ ہے اور پھر جیسا یہاں پر ہندو دو ہندو کاسٹیں تھیں ایک بھائی بند کہلاتے تھے اور دوسرے عامل کہلاتے تھے تو عامل انہوں نے یہاں پر عامل کالونی اپنی بنائی جو حیدرآباد کے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہوا کرتا تھا اس میں بہت سے مکان آتے تھے جہاں پائیں باغ بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس میں انہوں نے باہر سے لا کے سامان کو استعمال کیا ہندو تاجروں کے بارے میں یہ چیز بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ تجارت کرتے تھے زندگی بھر باہر غیر ملکوں میں رہتے تھے لیکن مرنے کے لیے وہ یہیں اپنے شہروں میں آیا کرتے تھے تو اس لحاظ سے بہت انہوں نے خوبصورت یہاں پر مکان بنائے ہے اور جو آج بھی حیر آباد میں اور عامل کالونی میں یا گاڑی کھاتے کے اندر بھی وہ خوبصورت تعمیری لحاظ سے ان کی اہمیت جو ہے ان مکانوں کی ہے کہ چھتوں پہ بھی بہت اچھا خوبصورت کام ہوا ہوا ہے دروازوں کے اوپر بہت منقش کام ہوا ہوا ہے ٹائلز بڑے بہترین استعمال کیے ہیں تو وہ کچھ مکانات اب بھی اسی حالت کے اندر باقی ہیں ڈاکٹر مبارک علی اس روز مجھے بتا رہے تھے کہ خوشحال ہندوؤں نے شہر حیدرآباد کا کردار بدل ڈالا اور اس کو نہ صرف زندہ جیتا جاگتا شہر بنا دیا بلکہ اس کی زندگی میں بیک وقت دلکشی اور دانشوری کے رنگ کھول دیے ہندو مڈل کلاس جو تعلیم یافتہ تھی انہوں نے خاص طور سے حیدرآباد کو خوبصورت بنایا کہ یہاں پر باغات انہوں نے بہت قائم کیے جگہ جگہ اور باغات کے بعد پھر دوسرا کام یہ تھا کہ یہاں کتب خانے بہت بنائے لہٰذا ایک زمانے میں حیدرآباد شہر باغات کا اور کتب خانوں کا شہر کہلاتا تھا بہت مطلب کہ باغات تھے یہاں اس کی شہر کے اندر بھی اور شہر کے ارد گرد بھی اور یہی صورت حال تھی قطب خانوں کی پھر یہاں پر مختلف لیکچرس ہال کے لیے لیکچرس انہوں نے بنوائے جیسے تھیوسفیکل سوسائٹی کی طرف سے بیسنٹ ہال آج تک موجود ہے یا ہوم ہال مطلب یہاں تھا یہاں پر ہندوستان سے بڑے بڑے لوگ جو تھے یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں لیکچر دیا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے حیدرآباد شہر کی کلچرل لائف بہت زیادہ اچھی تھی پھر یہاں انہوں نے مختلف کلبس قائم کی۔ جیسے دیالداس کلب اس وقت کا ایک کلب ہے جیم خانہ کے علاوہ دیالداس کلب کے اندر یہاں ڈرامے بھی ہوا کرتے تھے اسٹیج اور ساتھ ساتھ ان کی لٹری سٹنگز بھی یہاں پر ہوا کرتی تھیں تو یہ تمام ان تمام چیزوں نے حیدرآباد کو کلچرلی بہت زیادہ ایڈوانس کر دیا تھا یہ تھے ڈاکٹر مبارک علی مراد علی مرزا صاحب نہ صرف ریڈیو پاکستان کے پرانے افسر اور شہر حیدرآباد کے قدیم باشندے بلکہ اس سرزمین کی علمی ادبی اور ثقافتی زندگی میں خوب رجے بسے ہیں اس دن جو شہر کی بات چلی تو جلد ہی حیدرآباد کی شاموں کا ذکر چھڑ گیا ساری دنیا جانتی ہے اور اگر نہیں جانتی تو جان لے کہ اس شہر میں دن بھر کتنی ہی اکبر سے شام آتی ہے تو انسان کے تپتے ہوئے وجود پر ٹھنڈا پھایا رکھ دیتی ہے میں نے مراد علی صاحب سے پوچھا کہ وہ جو اچھے دن تھے ان دنوں کی شامیں یاد ہیں آپ کو لوگ ٹہلنے نکلتے ہوں گے بگیوں میں بیٹھ کر ہوا خوری کے لیے دریا کے کنارے جاتے ہوں گے یہ میں نے خود دیکھا میں خود بھی جایا کرتا تھا کہ شام ہوتی ایک تو حیدر آباد میں آپ رہے ہیں گرمیوں کے زمانے میں خصوصاً دن میں کتنی بھی گرمی ہو جیسے ہی شام ہوگی سورج ڈھلا اور ہلکی ہلکی م. ہوا چلنی شروع ہوتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تو حیدرآباد کی شامیں تو مشور معروف ہے اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی شرفات جنہیں کہیں آپ عام لوگ تو بچارا اس کے تو بس کی بات ہی نہیں ہوتی تھی لیکن جو جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا جو وہ اپنے گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے گدو بندر پہ یہ جو ہے وہاں ایک پارک بنا ہوتا تھا وہ بڑا خوبصورت وہاں لوگ بیٹھتے تھے وہاں بینچیں رکھی ہوتی تھی سامنے دریا بہ رہا ہوتا تھا اور جناب وہ جو باغ تھا چھوٹا سا باغ اس میں کئی قسم قسموں کے پھول لگے ہوئے تھے تو وہ ایک تو باغ پھر سامنے دریا بہ رہا پھر وہ شام کی ہوائیں بہت اچھا وہ منظر ہوتا تھا اور بہت ہی لوگ انجوائے کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے پرانے وقتوں کی باتیں سن کر میں مچل اٹھا اچھا بتائیے میں نے بیتابی سے پوچھا کیسا تھا شہر اس وقت کیسی زندگی تھی کیسی آبادی تھی بہت پہلے جس زمانے کی میں بات کروں گا یعنی پارٹیشن سے پہلے کی تو اس زمانے میں اس شہر کی تقریباً آدھا آبادی تھی کوئی دو لاکھ کے قریب یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پارٹیشن سے پہلے انیس سو سے پہلے اس کی کل آبادی تھی دو لاکھ بہت چھوٹا شہر تھا یہاں اتنی گاڑیاں نہیں تھی. اور ٹانگے چلتے تھے اور لوگ زیادہ تر پیدل چلتے تھے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ کبھی کبھار گاڑیوں میں دیکھتے تھے ہم کہ وہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں لیکن عموماً لوگ زیادہ تر پیدل ہی چلتے تھے اور شہر میں باغ بڑے تھے یعنی ہر کونے میں اچھا سا باغ تھا صاف ستھرے رستے تھے اور کھلے کھلے رستے تھے تو ایک تو یہ جو ہے گہما گہمی وہ نہیں تھی سکون تھا اور ٹریفک زیادہ نہیں تھی آج کل کے مقابلے میں بہت کم ٹریفک ہوا کرتی تھی اور لوگ بڑے سکون تھے کیونکہ پورا علاقہ سکون تھا پورا شہر میں پورے شہر میں سکون تھا تو یہ صورت تھی یعنی پارٹیشن سے پہلے اپ پارٹیشن کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ظاہر ہے کہ یہ پاپولیشن ایکسپلوجن تو یہ صرف حیدرآباد میں نہیں ہوا پوری دنیا میں ہوا ہر جگہ ہوا ہے یہ قدرتی عمر تھا تو بہرحال وہ حیدرآباد میں بھی وہی حالت ہے کہ زیادہ لوگ ہیں زیادہ ٹریفک ہے وہ سکون جو تھا وہ غائب ہے اور سکون صرف غائب ہوتا تب بھی قنی مت تھا سکون چھن گیا ہے سکون لٹ گیا ہے حیدرآباد اب پہلا سا حیدرآباد نہیں رہا اس روز میں ریشم گلی کے ایک چھوٹے سے چوراہے میں کھڑا تھا گولی جو چلی تو دکاندار جلدی جلدی دکانیں بند کر کے بھاگے اور خریدار ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی آئے ہی نہ تھے بس سامنے ہندوؤں کے زمانے کی ایک عمارت کے برآمدے میں ٹائلوں کے فرش پر بیٹھا ہوا ایک تنہا لڑکا خود اپنے آپ سے کھیل رہا تھا ابھی پچھلی ہی شام ڈاکٹر مبارک علی سے یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حیدرآباد کے مزاج اور کردار میں یہ انقلاب کیسے آیا اس شہر میں جتنی بھی خوبیاں تھیں ایک ایک کر کے وہ ساری کیسے مٹ گئیں اور حالات اور حکام کی آنکھوں پر وہ پٹی کیسے بندھی جس نے پورے شہر کو نابینا کر دیا ڈاکٹر مبارک علی کا جواب ظاہر ہے بہت بڑی تعداد کے اندر ہندوستان سے مہاجر یہاں پر آئے رہائش کے مسائل جو تھے وہ یہاں تھے پھر آبادی جو تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی چنانچہ اس کے بعد سے آہستہ آہستہ حیدرآباد کے شہر کا جو نمونہ تھا یا جو اس کا ڈھانچہ تھا وہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا اب مثلا ہیر آباد میں اور عامل کالونی کے اندر اب یہ ہو گیا ہے کہ پرانے مکانوں کو ڈھا کر نیچے دکانیں اور اوپر فلیٹس جگہ جگہ بن گئے ہیں یہاں شہر کے اندر جتنے باغات تھے ان سارے باغات کو کچھ تو میونسپلٹی نے خود نے ختم کیا اور ختم کر کے انہوں نے اپنے مالی ذرائع کے تحت باغات کو ختم کر کے دکانیں انہوں نے وہاں کھول دی ہیں فلیٹس وہاں بنوا دی ہیں جیسے یہاں پر سرفراز پارک ہوا کرتا تھا وہ سرفراز پارک جو ہے وہ ختم ہوا جو اب حیدر چوک کہلاتا ہے یہاں ایک پارک تھا وہ پارک ختم ہو گیا گول بلڈنگ یہ بھی یہاں پارک ہوا کرتا تھا یہ ختم ہوا اسٹیشن اس کے سامنے دو بڑے خوبصورت پارک ہوا کرتے تھے وہ دونوں مطلب کہ اب ختم ہوئے پھر گورمنٹ کالیج کے ساتھ میں کوئی تین چار باغات ہوا کرتے تھے وہ سارے ختم ہوئے تو اب نتیجہ یہ ہے کہ حیدرآباد میں لے دے کر آخری پارک جو ختم ہوا جس کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے وہ تھا پریم پارک تو وہ کینٹ کے علاقے کے اندر تھا وہاں بھی اس کو ختم کیا گیا اور اس کے اندر بھی فلیٹ جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں اور مکانات بنا دیے گئے ہیں اور کے باہر دکانیں نکال دی گئی ہیں تو اب صورت حال یہ کہ حیدرآباد شہر میں کوئی بھی اوپن اسپیس باقی نہیں رہی ہے کوئی پارک نہیں رہا ہے اور یہی حال یہاں پہ لائبریریز کا ہوا کہ جتنے کتب خانے تھے ایک ایک کر کے سارے کتب خانے جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے گئے ہیں تو اس وقت اب حیدر آباد کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ تنگ گلیاں تنگ سڑکیں ہیں ٹریفک بہت ہو گیا ہے بلڈنگیں ملٹی اسٹوریز بلڈنگ جو ہیں بندی چلی جا رہی ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ان کے ماحول کے اوپر ان کے اثرات کیا ہوں گے یا لوگوں کی صحت کے اوپر کیا وہ اس کا اثرات ہوں گے یہاں جو پارٹیشن سے پہلے بڑے عمدہ اچھے اسکولوں کی عمارتیں تھیں ان اسکولوں کی عمارتوں کو بھی توڑ کے ان کو مارکیٹیں بنا دیا گیا ہے جس میں سٹی کالج کی مثال ہے کہ جس کو مارکیٹ بنا دی گئی نور احمد ہائی اسکول کو مارکیٹ بنا دیا گیا تو یہ تمام جو کمرشلائزیشن کا ہے تو اس کی وجہ سے کہیں بھی نہ تعلیم کے اندر اسکول میں بچے جاتے ہیں تو ان کو اسکول کا ماحول ملتا ہے نہ ہی ان کو کھیلنے کے لیے کوئی کھیل کے میدان ملتے ہیں نہ تفریح کے لیے کوئی پارک ملتے ہیں نہ ان کو پڑھنے کے لیے کوئی کتب خانے ملتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم نتیجہ نکالیں تو بڑی آسانی سے ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حیدرآباد کا جو نوجوان کا ذہن جو تشدد کی طرف جا رہا ہے جو وائلن مطلب کہ وہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا شہر ان کو کچھ نہیں دے رہا کیا نام ہے تمہارا نام نانک اچانک کیا کرتے ہو تم اسکول پڑھتا رہتے ہو لا اس وقت یہاں ریشم بازار میں کیا کر رہے ہو رہے ہیں کیا کام کرتے ہو میری امی دھوتی ہے میں بچے مر گئے تمہیں ڈر نہیں لگتا نئے امی کے ساتھ رہتے ہوں نئے آپ امی کے ساتھ رہتے ہوں نئے آپ امی کے ساتھ رہتے ہوں امی کے ساتھ